لا <اثق> اس <متحد> <متحد> <متحد>. <متحد>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 اب تو رہے بس چاد الا اللہ کے <تصحن> دوسرا جو ہے کیونکہ ہے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 کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی بول الا اللہ عل اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ اب اللہ اللہ کی دشوی میری کرے گا مقصد بر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 کرے گا یہ آپ یاری اللہ علمہ اللہ اللہ دم کروں میں اے میرے بھائی اللہ علمہ اللہ علمہ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 کروں میں ہر دم کروں میں اے پاری اللہ اللہ اللہ اللہ علامہ جذاشوں میں ہو جائے جاری اللہ <1952OD> اللہ اللہ علامہ اب اللہ اللہ کی خوشبن سن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 کروں گا میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ کردم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ بجے نہ رکھوں گا جاہی اللہ اللہ اللہ اللہ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 اردم ترنبا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جلے نقاضا رکھتا جاری اللہ اللہ اللہ